السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر ٹویلو میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیرویشن کی بات شروع کی تھی اور یہ ڈیرویشن والا معاملہ جو ہے یہ آپ پہلے اٹومیٹا میں دیکھ چکے ہیں وہاں پہ گرامرز تھیں اور گرامرز میں وہ ری رائٹ رولز ہیں تو یہ جانی پہچانی چیز تھی البتہ یہاں پہ اب ہم نے گرامرز ان جنرل تو ٹھیک ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں البتہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے پروگرامنگ لینگویجز کو ٹیکل کرنا یعنی کہ ہم جو کمپائلر بنائیں گے وہ ٹپکلی پروگرامنگ لینگویج یا ایسی لینگویجز جو کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کیسے پارس کرتے ہیں اور ایونچلی پھر اس میں کوڈ جنریشن کوڈ آپٹمائزیشن اور بکیا باتیں اب جہاں تک پروگرامنگ لینگویجز کا تعلق ہے اس میں سینٹیکس کی بات آپ جانتے ہیں کہ موجود ہے اور آپ سینٹیکس ایرر دیکھ چکے ہیں اپنے پروگرامس میں اس کے علاوہ سیمیٹکس کی بات ہے کہ بھئی اس اسٹیٹمنٹ کا کیا اس لینگویج میں کوئی میننگ ہے کہ نہیں ہے جیسے کہ نیچرل لینگویجز میں ہوتا ہے اس کی مثال آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور میں نے آپ کو ایک انگلش سینٹینس کی مثال بھی پیش کی تھی جس میں سینٹیکس تو ٹھیک تھا لیکن سیمیٹکس اس کے غلط ہے یعنی کہ میننگ کچھ نہیں بنتا تھا اب میننگ جو ہے وہ سمیٹکس یعنی کہ اس فکرے کا کچھ مطلب ہے صرف وہ بات نہیں ہم پروگرامنگ کے حوالے سے کچھ اور چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی مثال میں نے پچھلے لیکچر کے آخر میں الجبریک ایکسپریشنز کے حوالے سے پیش کی تھی کہ وہاں پہ جب آپ ان فکس نوٹیشن میں خاص طور پہ ایکسپریشنز لکھتے ہیں وہاں یہ پریسیڈنس والا معاملہ سامنے آتا ہے کہ ملٹیپیکیشن اور ڈویژن جو ہے ہم اصوم کرتے ہیں یا ایک رول ہم نے بنایا ہے کہ ارتھمیٹک میں یہ جو دو آپریٹرس ہیں بائنری آپریٹر ان کیڈنس جو ہے وہ پلس اور مائنس سے زیادہ ہے اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وہ سینٹیکس والی بات نہیں کیونکہ سینٹیکس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پلس ہے اس کی پرسیڈینس جو ہے یعنی کہ آپریشن وائز آپ ملٹیپیکیشن پہلے کریں گے اور جو پلس اور مائنس ہے وہ بعد میں کریں گے یہ سنٹیکس میں آپ نہیں کہہ سکتے اب چونکہ ہم نے اپنی پروگرامنگ میں اس طرح کے ایکسپریشنز استعمال کرنے ہیں اب آپ فارمولاز جب بھی ٹرانسلیٹ کریں گے کسی پروگرامنگ لینگویج میں تو اس میں یہ ایکسپریشنز آئیں گے اور ٹپکلی وہ بائنری آپریٹرس ہیں تو یہاں پہ یہ جو پریسیڈنس والی بات ہے اس کو بھی ہم اپنی گرامر میں کسی طرح ٹیکل کریں گے اب وہ ٹیکلنگ کیسے ہوگی اس کے لیے مختلف طریقے ہیں یہ طریقے ہم اگین پروگرامنگ لینگویجز کی گرامر کے حوالے سے اسٹڈی کریں گے کیونکہ ایونچلی جو لینگویج ہم خود بنائیں گے یا وہ لینگویجز جو آپ استعمال کرتے ہیں ان میں آپ کو یہ رولس نظر آئیں گے جو کہ اس قسم کی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ابھی باتیں ہیں جو کہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیمینٹک ریلیٹڈ ہیں یا ایسے کہیے کہ وہ نان سنٹیکس ریلیٹڈ ہیں تو آئیے پہلے میں آپ کو یہ جو مسئلہ ہے اس کو دوبارہ دوہرا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پچھلے لیکچر کے بالکل آخر میں میں نے آپ کو یہ مثال دکھائی تھی کہ کس طرح اگر آپ کے پاس گرامر ہو تو اس سے آپ ایک ٹری پارس ٹری بنا سکتے ہیں اور اس پارس ٹری کی جو ساخت ہے وہ آپ کی ڈیرویشن اسٹریٹجی پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ وہ رولز کس ترتیب سے استعمال کرتے ہیں تو آئیے میں وہ مثال آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں جو میں نے پچھلے لیکچر کے آخر میں پیش کی تھی ڈیرویشن میں نے بتایا تھا کہ دو قسم کی جنرلی ہوتی ہیں لیفٹ موسٹ ڈیرویشن جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جو رائٹ right سائٹ پہ لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل ہے اس کو سب سے پہلے ریپلیس کرتے ہیں یا اس کے لیے جو ری رائٹ یا پروڈکشن رول استعمال کرتے ہیں تو ایک مثال جو ایکسپریشن کی تھی اس کا میں آپ کو پارٹس ٹری لیفٹ موسٹ ڈیرویشن کے حوالے سے دکھاتا ہوں کہ گولڈ سمبلس سے ہم نے ای ری رائٹ رول استعمال کیا ایکسپریشن سے پھر ہم نے ایکسپریشن آپ ایکسپریشن رول استعمال کیا یہ اب وہ گرامر ہے جو کہ ہم کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں ایکسپریشن گرامر اب یہاں پہ میرے پاس تین چوائسز ہیں اب چونکہ میں لیفٹ موسٹ ڈائرویشن کر رہا ہوں تو وہ چوائس نیکسٹ اسٹیپ کی اصل میں یہاں پہ اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو لیفٹ موسٹ نان ٹرمینل ای ہے یہ ریپلیس ہوگا تو دیکھیے اس کو میں نے eventually اصل میں وہ id میں expand ہوگا اور id جو ہے وہ پھر ایکس جو میرا expression ہے اس میں وہ جو terminal symbol ہے اس پہ جا کے ختم ہو جائے گا تو یہ اب دیکھیں میں نے دائرہ میں نہیں ڈالا indicate یہ کر رہا ہوں کہ یہ اب آپ کا لیف نوڈ ہے اس کے بعد جو left most symbol next جس کو میں expand کر سکتا ہوں یا rewrite کر سکتا ہوں وہ یہ op ہے op کو میں نے minus سے replace کیا اور finally یہ جو ای e ہے اس کو اب میں ایپ e, ای e سے ریپلس کرتا ہوں اور یہاں پھر میرے پاس چوائس ہے لیکن چونکہ میں لیفٹ موسٹ ڈیریویشن کر رہا ہوں تو اس حوالے سے میں لیفٹ موسٹ جو سمبل ہے اس کو جو ہے اس کو جو ریپلیس جیسے کہ میں نے کیا پہلے وہ آئی ڈی میں جائے گا اور آئی ڈی جو ہے وہ ایونچلی ٹو آپ کو میں نے ریپلس کیا ملٹیپکیشن سمبل کے ساتھ اور فائنلی یہ جو آخری نان ٹرمینل رہ گیا تھا اس کو اب میں نے آئی ڈی اور آئی ڈی کو ایونچلی وائی سے ریپلس کر دیا اب یہ پارٹس ٹری ہے اور یاد رہے کہ ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور پارس ٹری میں فرق آپ مد نظر رکھیے کہ یہاں پہ میں نے تمام جو انٹرمیڈیٹ نارم ٹرمینل تھے ان کو میں نے اپنے ٹری میں دکھایا ہے اسی طرح ایک رائٹ موسٹ ڈیرویشن ہے جو کہ ہم نے پہلے گرامر کے حوالے سے دیکھی اور اسی طرح اس کا ایک پارس ٹری بنے گا تو آئیے اب اسی ایکسپریشن کی اس میتھمیٹکل ایکسپریشن کا جو رائٹ موسٹ ڈیریویشن سے ہمیں ٹری ملتا ہے اس کو ہم بناتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساخت جو ہے وہ مختلف نکلے گی اب آپ کہیں گے کہ یہ مختلف کیوں ہو رہی ہے ذہن میں رکھیے کہ ہم ایک خاص طریقے سے یہ جو ڈیریویشن یہ ری رائٹ ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک جانی پہچانی چیز ہے تو آئیے اب یہ دوسری ساخت جو ٹری کی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ اس کا ایویلوشن آرڈر تھا وہ میں نے دکھایا لیکن آئیے چلیے سیدھے ہم رائٹ موسٹ ڈیریویشن پہ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے جی کو ای سے ریپلیس کیا ہے وہ پھر ای سے ریپلس ہوا اب یہاں پہ میرے پاس تین سمبلس ہیں نان ٹرمنل جن کو میں ریپلس کر سکتا ہوں البتہ جس کو میں ریپلیس کروں گا وہ چونکہ اب رائٹ موسٹ ڈیریویشن ہے تو یہ جو رائٹ موسٹ ای ہے دیکھیے اس کو میں نے ریپلیس کیا اور اس کو میں نے وائی سے ریپلس کیا اس کے بعد رائٹ موسٹ سمبل جو ہے وہ آپ ہے جس کو میں نے ملٹیپلیکیشن سے ریپلس کیا اور پھر جو لیفٹ موسٹ اب رہ گیا ہے دیکھیے میں رائٹ right والے کر چکا ہوں جو رہ گیا ہے اس کو میں نے ای آپ ای سے کیا ای e جو ہے لیفٹ لیفٹ موسٹ اور اس کے بعد آپ اور رائٹ موسٹ ای ہے لیکن رائٹ موسٹ ڈائرویشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ابھی کہ یہ جو رائٹ right والا ہے اس کو ریپلس کریں گے پھر آپ کو ریپلس کریں گے اور پھر فائنلی یہ جو ای رہ گیا اس کو کیا اس حوالے سے جو order ہے اس میں دیکھیے میں اب x-2 پہلے کر رہا ہوں اور پھر اس کو میں y سے ملٹی کرتا ہوں اور جو پچھلا تھا اس کے اندر میں x-2 times y کر رہا تھا یعنی کہ ڈیریویشن یا جو میں نے ایکسپینشن استعمال کی جو میں نے پروڈکشن رولس استعمال کیے اس سے جو تھری ڈفرنٹ بنا اور اگر میں اس کو ٹریولس کروں تو اس کے حوالے سے جو ایویلویشن آرڈر بنتا ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ اس میں کیا سنٹیکس کا کوئی معاملہ ہے کہ نہیں ہے کیا اس میں کوئی سینٹیکس ایرر ہے کہ نہیں ہے ایسی تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی syntax اس کا بالکل ٹھیک ہے اگر میں ایکسپریشن جو ہے یہ پرنتس کے بغیر لکھوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکس 2 times y جو ہے یہ سینٹیکٹکلی غلط ہے سینٹیکس کیا ریکوائر کرتا ہے کہ یہ جو مائنس اور ملٹیپیکیشن ہے یہ دو بائنری آپریٹرز ہیں ان کے لیفٹ اور رائٹ آپرینٹس ہونے چاہئیں وہ ہیں ٹھیک ہے وہ کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہیں ایسی کوئی بات نہیں تو سینٹیکس جو ہے وہ اب یہ جو معاملہ بن رہا ہے کہ ہم جو رول اپلائی کرتے ہیں ایسے ایکسپریشن میں اس میں ہمیشہ ملٹیپیکیشن پہلے کرتے ہیں اور نیگیٹو جو سبٹریکشن ہے اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایسی کو بات ہو رہی ہے جس میں ہمیں پتا نہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں اور اگر استعمال کریں تو پھر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن میں اگر ہم پر استعمال نہیں کر رہے تو گرامر میں یہ چیز کیسے کی جائے یہاں پہ آپ دیکھیں پارسنگ والا معاملہ ہے یہ کوئی پوسٹ فکس نوٹیشن والا معاملہ نہیں کہ ٹھیک ہے اس کو پوسٹ فکس میں کنورٹ کر دو لیکن یاد رہے وہاں پہ بھی یہ پریسیڈنس والی بات آئی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے وہ ہم اب اسلائڈ اس کے ذریعے اس کو کور کرتے ہیں These two derivations point out a problem with the grammar اب دیکھیے پرابلم گرامر اس سینس میں نہیں ہے کہ میں نے جو گرامرس لکھنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے یا اس کے پروڈکشن rules کو استعمال جو ہم نے استعمال کیا وہ غلط ہے شنس کے حوالے سے تو کوئی پروبلم نہیں پرابلم ہے کہ یہ گرامر جو ہے اٹ ہیز نو نوشن آف پر امپلائڈ آرڈر آف ایویلوشنج گئے ہوں گے کہ پروبلم کیا ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ گرامر تو ہم اس طرح چینج شاہ نہ کر سکیں ایکسپریشن تو ایکسپریشن ہی رہیں گے بولین آپریٹر بولین ہی رہیں گے ٹو ایڈ پریسیڈنس ہم کریں گے یہ نان ٹرمینل فار ایچ لیول آف پریسیڈنس آئیسولیٹ کورسپونڈنگ پارٹ آف گرامر اب یہ کاروائی ہے کہ ہم گرامر میں ہی کسی طرح پرس کو لے کے آئیں گے اور دیکھیے اس میں لفظ آ گیا ہے کریئٹ کا یعنی کہ ہم نئے نان ٹرمینل جو ہیں وہ انٹروڈیوس کریں گے اور ان کو گرامر میں شامل کرنے کی بنا پہ ہمیں یہ چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ جو آپریٹرس کا پریسیڈنس ہے وہ کسی طرح ہماری grammar کے اندر آ جائے, تو ہمیں یہ جو مسئلہ ہے یہ درپیش نہ ہو یا eventually compiler کو یہ مسئلہ درپیش نہ ہو اچھا اب کیسے کہ جب آپ نے یہ نان ٹرمینل بنا تو لیے تو اب آپ یہ کریں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ parser to recognize high precedence sub expressions first. اب فورس ہم اس طرح تو نہیں کہ اس پہ ہم دباؤ ڈالیں گے بلکہ چونکہ پارسر نے گرامر کو ہی استعمال کرنا ہے اور یاد ہے وہ پارسر ایکچولی کرتا کیا ہے کہ وہ سینٹنس سے لے کے رولز کو ان اے سینس ریورس آرڈر میں اپلائی کر کے اسٹارٹ سمبل کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ لیف نوٹ سے وہ ٹری جو ہے واپس روٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس دوران ہم یہ کرتے ہیں کہ گرامر میں جو ہم رولز یا نئے نان ٹرمنل انٹروڈیوس کریں گے اور اس کی بنا پہ نئے رولز آئیں گے ائز ہائیڈ سب ایکسپریشن first وہ کیا ہوں گے for اے جبریک یہ اب آپ جانتے ہیں کہ ملٹیپیکیشن اینڈ ڈویژن فرسٹ یہ تو ارتھمیٹک رول ہے اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ level one اب ایک لحاظ سے یہ level کیا ہے یہ مثال کے ذریعے آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن آپ اس طرح سمجھیے کہ ہم جب پارسنگ کر رہے ہیں تو ملٹیپیکیشن اور ڈویژن کو کسی طرح ہم فرسٹ ہینڈل کریں گے اور سبٹریکشن اینڈ ایڈیشن جو ہے اس کو ہم دوبارہ یعنی کہ نیکسٹ لیول پہ جا کے ہینڈل کریں گے اصل میں گرامرس جو ہوتی ہیں اس میں لیول اس سینس میں تو نہیں ہوتا کہ یہ فرسٹ لیول رولز ہیں یہ سیکنڈ لیول رولز ہیں یا اس سے زیادہ رولز ہیں ایونچولی یہ لیولس والی بات اصل میں ٹری کے حوالے سے آتی ہے لیکن ہم نے یہ کسی طرح گرامر میں ان کرنا ہے کہ جب پارسر ایک سینٹینس کو پارس کر کے اصل میں انٹرنلی یا امپلیسلی دیکھا جائے تو وہ یہ پارس ٹری بنا رہا ہوتا ہے تو وہ لیول کے حساب سے جو نچلا لیول ہے اس کے اندر ملٹیفکیشن اور ڈویژن کو کر لے اور جو ہائر لیولس ہیں ٹری کے اس کے اندر جا کے اڈیشن اور سبٹریکشن کو کرے تو آئیے اب جو ہماری ایکسپریشن گرامر تھی اس کو ہم چینج کرتے ہیں نئے نان ٹرمنل ڈال کے جس میں اب یہ پرسیڈینس والا معاملہ جو ہے یہ یا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا یہ وہی گرامر ہے جو کہ ہم دیکھتے آئے ہیں البتہ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ گول سے ایکسپریشن البتہ ایکسپریشن میں آپ دیکھیے کہ ایکسپریشن ری رائٹ رول ہے ایکسپریشن پلس ٹرم ایکسپریشن مائنس ٹرم اور ٹرم دیکھیے یہاں پہ پلس اور مائنس ہے صرف ملٹیپیکیشن اور ڈویژن جو ہے وہ آپ کو رول نمبر 5, 6 اور 7 میں نظر آ رہی ہے جہاں پہ اب اور ڈویژن ہے اور ایونچلی فیکٹر جو کہ ٹرمینل نمبر اور آئی ڈی کو کیپچر کر رہا ہے یعنی کہ وہ رول اور جہاں تک لیول والا معاملہ ہے تو اس میں یہ جو ہے دیکھیے لیول 1 ہے اب لیول 1 اس طرح نہیں ہے کہ اس کو میں نے 5, 6, 7 نمبر دے دیا ہے اور 2, 3, 4 نمبر دے دیا ہے ایونچولی اصل میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹری کے حوالے سے ہے تو یہاں پہ جو ٹرم goes to term times factor term ٹرم سلیش فیکٹر یا ڈیوائڈ اور فیکٹر جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لیول 1 رول ہوگا اور اس مناسبت سے لیول 2 رول جو ہے وہ یہ ایکسپریشن والا ہوگا ای ایکس پی والا جس میں دیکھیے کہ پلس ٹرم ہے اور مائنس ٹرم ہے اب اس سے کیا ہوا گرامر جو ہے it is کیونکہ میں نے اس میں نئے نان ٹرمینل انٹروڈیوس کیے ہیں اور اس بنا پہ کیا ہوا کہ اٹیکس مور ری رائٹنگ ٹو ریچ سم آف دا ٹرمینل سمبلس اب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کمپیوٹر نے اگر کام کرنا ہے تو اس میں پھر مسئلہ کیا ہے ذرا سی گرامر بڑی ہوگی تو کیا ہے ایک لحاظ سے بات ٹھیک تو ہے اور ایز لانگ ایز کہ آپ بہت زیادہ اس گرامر کو ایکسپینڈ نہ کر دیں تو مسئلہ یہ اتنا گمبھیر نہیں ہے البتہ اس چیز کا آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی سنٹیکس والا معاملہ نہیں تھا جس کی بنا پہ ہم نے اس گرامر کو کہا کہ یہ لارجر ہو گئی ہے یا لارجر بنانی پڑی ہے اور اس بنا پہ ہمیں اب یہ زیادہ ری کرنی پڑے گی یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے حل کرنا تھا جس کی بنا پہ یہ ہوا اور اس کی بنا پہ ہمیں حاصل پھر کیا ہوا گرامر تو لارجر ہو گئی بٹ اٹ انکوز ایکسپیکٹنس جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ملٹیپیکیشن ڈیویژن جو ہے وہ پہلے اور پلس اور مائنس بعد میں اب جب یہ میں نے کیا تو ایونچلی میں گرامر ول پروڈیوسٹری انڈر لیفٹ موسٹ اینڈ رائٹ موسٹن یہ دیکھا آپ نے کہ وہاں پہ ہم لیفٹ موسٹ جب کرتے تھے تو ایک طرح کا ٹری بنتا تھا اور جب رائٹ موسٹ کرتے تھے تو ایک اور طریقے کا بن رہا تھا اب یہ ہوگا کہ جو پارس ٹریس ہیں وہ دونوں لیفٹ موسٹ اور رائٹ موسٹ جو ہے ڈیرویشن کے حوالے سے ایک ہی بنیں گے اور یہ جو میں نے لکھا ہے کہ let's سی ہاؤ اٹ پارسیز دا سیم ایکسپریشن ایکس مائنس times y وائی جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو دیکھیے اب کیا ہوگا پہلے اس ایکسپینشن کو دیکھ لیجئے کہ رول نمبر 1 تو میں نے اپلائی کیا گول سے ایکسپریشن ایکسپریشن کو اب میں نے ایکسپریشن مائنس ٹرم پہلے ایکسپینڈ کیا پھر یہ جو ٹرم رائٹ موسٹ ہے اس کو میں نے رول نمبر فائیو استعمال کر کے ٹرم ٹائمس فیکٹر کیا اور پھر جو رائٹ موسٹل نان ٹرمینل فیکٹر ہے اس کو میں نے اب دیکھیے لکھا ہے آئی ڈی وائی یہاں پہ اب وہ وائی جو ہے ٹرمینل مجھے حاصل ہو گیا اور رول نمبر 7 اپلائی کر کے میں نے ایکسپریشن مائنس فیکٹر ٹائمس جو ہے یہ فائنلی میرے پاس جو ٹرم ہے اس کو میں نے فیکٹر میں ایکسپینڈ کیا ہے اور آگے چلیں اگر تو یہاں پہ اب وہ جو فیکٹر ہے وہ نم کاما ٹو رول نمبر ایٹ سے حاصل ہو جائے گا اب یہ جو لیفٹ موسٹ سیمبل ای ایکس پی آر ہے اس کو میں نے ٹرم سے ریپلیس کیا پھر اس کو فیکٹر سے ریپلیس کیا اور فائنلی اس کو میں نے آئی ڈی کاماس سے ریپلیس کیا اور جو بات میں نے آخر میں لکھی ہے اور یہ پہچان گئے ہوں گے آپ کے یہ رائٹ موسٹ ڈرویشن ہے یہ جیسے کہ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ ایسی کاروائی اب اتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ اس کو آپ دیکھتے پہچان جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے لگے ہاتھوں اس کا پارٹس تھری بھی دیکھ لیجئے کہ جی کو میں نے ایکسپینڈ کیا ای e میں جو کہ میرا گول سمبل پہلے ای e میں گیا ای e کو میں اب کرتا ہوں ای مائنس ٹی یہاں پہ اب میرے پاس ایک ہی چوائس ہے چونکہ ایکسپریشن میں مائنس ہے تو ای مائنس ٹی استعمال کروں گا اگر وہاں پہ پلس ہوتا تو یہاں ای پلس ٹی کرتا میرے پاس اب وہ ای e سٹار یا ڈویژن والا ہے ہی نہیں معاملہ کیونکہ میں نے ای e جو ہے یا ایکس پی آر جو ہے اس کو صرف پلس اور مائنس کے لیے رکھا ہے اور یہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹی ہے یہ پھر ایونچلی ایکسپینڈ ہو کے جو ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ہے اس کو کیپچر کرے گا تو آئیے اب اگر اس کا میں لیفٹ موسٹ ڈیرویشن والا معاملہ کروں میں نے ان سیکس یہ دکھایا ہے جو ہے ہے ہے ہے وہ وہ وہ میں میں میں اور ہو کو کیا اس کے تین جو ٹرمس تھی رائٹ پہ وہ آگئیں اور چونکہ میں لیفٹ موسٹ ڈائرویشن ایکچولی کر رہا ہوں تو ٹی کو پھر آگے میں نے اور کو نمبر سے ریپلس کیا اور اسی طرح یہ جو f ہے اس کو میں نے آئی ڈی سے ریپلیس کیا تو یہاں پہ ایویلویشن آرڈر بنا ایکس مائنس ٹو ٹائم وائی اب دیکھیں یہاں پہ وہ لیول والی بات آ کہ یہ جو ملٹیپیکیشن والا سب ٹری ہے یہ لیول کے حوالے سے اصل میں اب نیچے ہے اور یہ جو مائنس والا سب ٹری ہے یا نور جو ہے یہ ٹری میں اصل میں اب اوپر چلا گیا ہے اسی طرح اگر میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رائٹ موسٹ ڈائرویشن اگر کروں تو ٹی جو ہے وہ ایف میں ایف آئی ڈی وائی میں اس کے بعد یہ سٹار ہے ایکچولی یہ تینوں ٹرمز پہلے آئیں گی لیکن میں چونکہ رائٹ موسٹ کر رہا ہوں تو میں وہ ذرا سی ترتیب اس اینیمیشن میں دکھا رہا ہوں کہ ٹرمینل سے ٹی اور اس کے بعد ایف اور نم اور اس کے بعد پھر لیفٹ موسٹ جو ہے ای ٹی اور ایف اور فائنلی آئی ڈی ایکس یعنی کہ وہ ٹرمینل سمبل اور اس کا بھی ایویلویشن آرڈر جو ہے وہ ایکس مائنس 2 ٹائمس وائی ہے یعنی کہ یہ جو مسئلہ تھا پریسیڈینس والا دیکھیے میں نے ایکسپریشن میں تو پرنتھس دکھائی ہیں لیکن میرے اویجنل ایکسپریشن میں پرنتھسیز نہیں ہیں. اس اسٹری کا میں اگرسل کروں وہ ڈیف فرسٹ آرڈر میں اگر میں اس کو کروں تو پھر اصل میں جو ایویلویشن بنتی ہے لیفٹ یا رائٹ right, وہ دونوں کیسز میں ایکس مائنس ٹو ٹائمس وائی ہے خیال رہے کہ یہ پرنتھس جو ہے یہ ایکسپریشن میں نہیں ہے میری گرامر نے ہی اب اس ایکسپریشن کو جب پارس کیا تو یہ جو مسئلہ پریسٹنس کا تھا یہ خود بخود ہی حل ہو گیا گرامر بڑی ہوئی نئے نان ٹرمینل اس میں آئے لیکن اس کی بنا پہ اب ہم یہ جو پریسیڈنس والا معاملہ ہے اپنی گرامر کے ذریعے حل کر سکتے ہیں یہی بات میں نے اب یہاں پہ لکھی ہے یہ بھی لگے ہاتھوں دیکھ لیجیے دو باتیں کہ بوتھ لیفٹ اینڈ رائٹ موسٹ ڈیرویشن گیو دا سیم ایکسپریشن اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بیکاز دا گرامر ڈوریکٹلی ان کو ڈیزائرس یاد رہے یہ کوئی سینٹیکس ارر والا معاملہ نہیں تھا کچھ سنٹیکس کا نہیں تھا اصل میں ہم اس کی پارس جو ہے پارسنگ جو ہے اور ایونچولی ہمارے کمپائلر میں جو پارسر ہے اس کے اوپر یہ چیز انفورس کریں گے کہ تمہیں جو ہم گرامر دے رہے ہیں وہ اس چیز کو آٹومیٹکلی اب ہینڈل کر لے گی اچھا یہاں سے ایک مسئلہ تو حل ہوا لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ پروگرامگ لینگویجز کے حوالے سے کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم سنٹیکس اررس کے حوالے سے تو نہیں کہتے اور وہ ایک لحاظ سے سیمیٹکس کے کھاتے میں بھی نہیں آتی وہ کچھ یہ پریسیڈنس یا اس قسم کے اور رولس ہیں جو کہ ہم لینگویجز میں استعمال کرتے ہیں یا ہم نے خود رولس بنا لیے ہیں اور وہ رولس جو ہیں وہ اب ہم کسی طرح اپنی پارسنگ اسٹریٹجی میں لانا چاہتے ہیں ایسا ایک معاملہ ہے ایمبیگیوٹی کا کچھ گرامرس ایسی ہیں جس میں ایمبیگیوٹی آ سکتی ہے تو آئیے اس مسئلے کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی میں مثال آپ کو ایک بڑی جانی پہچانی مثال دکھاؤں گا اور پھر دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ بھی ہم کس طرح گرامر کو ری رائٹ کر کے فی الحال ہم اس کو حل کر لیتے ہیں اور اس کا حل جو بعد میں ہم ایک اور طریقے سے بھی دیکھیں گے لیکن فی الحال پہلے یہ مسئلہ دیکھیے اور اس کے بعد یہی جو طریقہ تھا کہ ہم نے گرامر کو کسی طرح ری رائٹ کر کے اس مسئلے کو حل کیا ایمبیگیوس گرامرس اور وہ یہ کہ اف اگر گرامر ہیز مور دین ون لیفٹ موسٹ For a single sentential form the grammar is ambiguous یہ شاید آپ پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن ذرا دہرانے کی خاطر دیکھیے کہ مسئلہ ہے کیا کہ آپ کے پاس ایک ہی سنگل سینٹینشیل فارم ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک سے زیادہ لیفٹ موسٹ ہیں یہ نہیں کہ رائٹ موسٹ یا لیفٹ موسٹ نہیں ایک ہی سینٹینشیل فارم کے لیے ایک سے زیادہ لیفٹ موسٹ تو گرامر ایمبیگیس ہے بلکہ یہ میں نے یہاں پہ اگر سمپلی لیفٹ موسٹ کو رائٹ موسٹ سے ریپلیس کیا تو مسئلہ پھر بھی موجود رہتا ہے کہ اف اگر گرامر ہیز مور دین ون رائٹ موسٹ ڈیرویشن فور اے سنگل سینٹینشیل فارم دا گرامر از ایمبیگیوس دا لیفٹ اینڈ دا رائٹ موسٹ ڈیرویشن فور اے سینٹینشیل فارم میں ڈفر ایون انگیوس گرامر یہ بھی اب ہے کہ گرامر میں ایسے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ اصل میں ہم جو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ لیفٹ موسٹ یا ایک سے زیادہ رائٹ right موسٹ ہو سکتی ہیں فور دا سیم سینٹینشیل فارم اور جو کہ میں نے آخر میں لکھا ہے کہ کلاسکل ایگزامپل یا افتینس پرابلم وہ کیا ہے وہ اس طرح کہ اگر میں آپ کو یہ گرامر دوں یہ ہم بعد میں ایکچولی پروگرامنگ لینگویج جو ہم ڈیزائن کر اس میں استعمال کریں گے بلکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو جو نارمل پروگرامنگ لینگویجز جس طرح سی سی پلس پلس اصل میں یہاں پہ جو مثال ہے وہ کچھ پیسکیل لائک like ہے لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک پروگرامنگ لینگویج اسٹیٹمنٹ ہے جس کے لیے ہم نے یہ گرامر لکھی ہے اور اس گرامر کا مطلب یہ ہے کہ اس ان رولس کو استعمال کر کے ہم جنرلی یہ جو پروگرامنگ لینگویجز میں افتناس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں ان کو ڈرائیو کر سکتے ہیں تو گرامر دیکھ لیجیے کہ اسٹیٹمنٹ کین بی ری ریٹن ٹرمینل سمبل اف اس کے بعد ایکسپریشن ہوگا اور یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ ایک بولین ایکسپریشن آئے گا اس کے بعد کی ور میں نے یہاں پہ لکھا ہے لیکن آپ یہاں پہ اگر چاہیں تو بریسز ڈال سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں وہ ہم اب لینگویج ڈیزائن کے حوالے سے کچھ باتیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی لینگویج ہے جس میں if اسٹیٹمنٹ کا جو سنٹیکس ہے وہ یو کہ اف کی followed, followed by the این ایکسپریشن اور اس کے بعد پھر کوئی اور اسٹیٹمنٹ ہوگی یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان کو ہم اب کی ورڈس کہتے ہیں تو یہ ٹرمینلس لیکن لینگویج کے حوالے سے یہ اب کی ہیں اور اسی طرح جو دوسرا رول ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اف ایکسپریشن دین اسٹیٹمنٹ تو ہے البتہ else اسٹیٹمنٹ والا پارٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے یعنی کہ اف کے ساتھ else نہیں ہے اور اف کے ساتھ else بھی ہے اور پھر اسٹیٹمنٹ جیسے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور بھی ہو سکتی ہیں یہ اب آپ کی نارمل فار ایگزامپلیکل ہو سکتا ہے ریپیٹ ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے and so on. وہ خیر اب کا معاملہ. لیکن جو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے یا پہلے جس سے یہ ظاہر ہوگی وہ ہے یہ افطین جس کے لیے یہ گرامر میں نے آپ کو دکھائی اب اس کا معاملہ کیا ہے پرابلم کا دا فالوئنگ سینٹینشل فارم ہیز ٹو ڈیرویشن یاد رہے یہ سینٹینشیل فارم کیا چیز ہے یہ جب آپ ڈرائیویشن کر رہے ہوتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ میں جب آپ کے پاس ٹرمینلس اور نان ٹرمینل دونوں موجود ہوں تو آپ ایک سینٹینشیل فارم میں ہیں اگر وہ کمپلیٹلی ٹرمینلس ہیں تو تب وہ اس لینگویج کا سینٹینس ہے تو جو سینٹینشیل فارم ہے وہ یہ ہے اف ایکسپریشن جس کو میں نے ای کہا ہے دین اور اس کے بعد جہاں پہ گرامر تو کہہ رہی تھی اسٹیٹمنٹ لیکن اگر آپ اس کو کی اس کے بعد key word آیا if, پھر ایک اور یہاں پہ اب دو ifs ہیں اور ایک else ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مسئلہ ایکچولی ہے کیا اور وہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو else ہے یہ کس ایف کے ساتھ لگے گا یہ اندر والا if جو ہے اس کے ساتھ کے باہر والا اب اس کو اگر میں اس طرح کروں کہ پروڈکشن 1 جو ہے جس میں وہ else جو ہے وہ ابھی نہیں ہے اس کو میں پہلے اپلائی کرتا ہوں اور پھر پروڈکشن ٹو کو تو اس لحاظ سے جو if then else والا ہے یا اگر میں یہ انڈینٹیشن استعمال کر کے آپ کو دکھاؤں تو if e1 then if e2 ایس s1 اور دیکھیے else جو ہے اس کو میں نے انڈینٹیڈ دکھایا ہے تو آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ جو else ہے اصل میں آؤٹرف یہ جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیڈ ہے اور اس کی بنا پہ یہ ایک قسم کا ٹرنکیٹ ہے جس میں کہہ لیں دونوں کا ملا جلا ہے جو چیز دیکھنے والی ہے کہ اس میں جو یہ else والا نوڈ ہے یہ دیکھیے کہاں پہ اٹیچ ہے یہ پہلے ایف کے ساتھ جو بالکل ٹاپ پہ ہے اور نچلا ایف جو ہے اس کے ساتھ نہیں اب اگر یہ چیز آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ مسئلہ کیا تھا اور اس کا حل میں نے کیسے کیا تو اس دوبارہ دوبارہ دیکھ لیجیے ہم کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں میرے پاس دو گرامر رولس ہیں ایک جس میں ہے ایک جس میں نہیں ہے اور آپ چونکہ دو رولس ہیں میں پہلا استعمال کر سکتا ہوں پہلے اور دوسرا استعمال کرتا ہوں دوبارہ دوسری دفعہ جس کی بنا پہ یہ سٹرکچر بنا جس کی بنا پہ جو ٹری ہے وہ یہ بنا لیکن صاف ظاہر ہے کہ بھائی میں نے پہلا رول کیوں استعمال کیا اگر میں رول 2 استعمال کروں پہلے اور پھر رول 1 کروں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے اس کے بنا پہ کیا ہوگا جو ایونچولی سٹرکچر بنے گا اس میں اف ای 1 دین اف ای 2 ایس else S اب دیکھیں else کو میں نے انڈنٹ کر کے دکھایا ہے یعنی کہ جس طرح کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور بلکہ آپ کا یہ رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے یہاں پہ آپ بے شک کرلی بریسز لگا لیں اگر سی پلس پلس کی مثال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو else ہے یہ انر موسٹ یا نیئرسٹ ایف جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا اور اس کی بنا پہ جو ٹری بنا وہ بھی دیکھ لیجئے کہ دیکھیے جو else ایس ہے یہ اب کس ایف کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا یہ اوپر والا نہیں یہ اصل میں نیچے والا اب ان کو اگر آپ سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیے تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو else پہلے کیس میں اوپر والا جو ٹاپ نوڈ ہے ایف اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا اور دوسرے کیس میں وہ یہ جو نچلا لیول والا ایف ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا اور آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ مسئلہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا میں ہمیشہ افتین else جب بھی لکھتا ہوں تو میرا مطلب تو یہ ہوتا ہے else جو ہے وہ موسٹ ریسنٹ if کے ساتھ ہے لیکن ذرا کمپائلر کے حوالے سے سوچیے کہ اس کو کیسے پتا چلے کہ else جو ہے اس کو میں نے آؤٹر موسٹ if کے ساتھ لگانا ہے کہ یہ جو موسٹ ریسنٹ ہے اور اگر میں اس کو فردر نیسٹ کر دیتا کے پھر else لگاتا تو میرے پاس اب تین ifs ہیں ان تینوں میں سے میں کس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کروں اس کا جو حل ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن جو مسئلہ ہے وہ آپ آپ کے سامنے ہے اور کسی طرح آپ نے یہ گرامر یا پارسنگ کے حوالے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اچھا جب ہم وہ والا مسئلہ ہمارے سامنے وہرپیش تھا اس وقت ہم نے کیا کیا تھا ہم نے گرامر کو ری رائٹ کیا یعنی کہ ہم نے اپنی گرامر کو ذرا سا چینج کر دیا وہ چینج کیا تھا چینج یہ تھا کہ ہم نے کچھ نئے نان ٹرمنل انٹروڈیوس کر دیئے اس سے نئے گرامر رولس آ اور کسی طرح ان رولس نے پارسر کو پھر فورس کر دیا یہ مسئلہ جب درپیش ہو تو اس کو کیسے حل کیا جائے تو وہی کاروائی جو ہے ری رائٹنگ والی اب وہ ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں جو ٹائٹل ہے سلائڈ کا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ removing ایمبیگیٹی والا معاملہ جو ہے وہ ہم ایسے کریں گے کہ وی مسٹ ری رائٹ دا گرامر ٹو اوئڈ جنریٹنگ دا پرابلم یعنی کہ گرامر ہی ہم ایسی بنائیں جو کہ ایونچلی پارسر استعمال کرے کہ جب بھی اس کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو اصل میں گرامر کا ہی سہارا لے کے وہ اس مسئلے کو حل کر لے گا اور وہ کیسے یا جو ایونچلی جو ہم چاہتے ہیں یا چاہنے اس سینس میں کہ یہ ایک قسم کا لینگویج کا رول بن گیا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی فزکس کا لا ہے یا کیمسٹری کا لا ہے کہ سمپلی ہمارا ایک پروگرامنگ رول ہے کہ جو else ہوتا ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ میچ ایچ else ٹو دا ان ار موسٹ ان میش یہ اب آپ پروگرام میں کرتے ہیں لیکن اب چونکہ آپ کمپائلر رائٹر ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے کمپائلر اس کو حل کرے یہ میری ذمہ داری نہیں لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ جو ری رائٹ والا معاملہ ہے یہ اب میں نے گرامر کے ذریعے اس طرح پیش کیا ہے کہ دیکھیے یہاں پہ اب وہی گرامر جو ہے ایک دم ایکسپینڈ کر گئی ہے تو جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں نے if ای دین اسٹیٹمنٹ ایکسپینڈ کیا یہ تو وہی رول ہے اور رول نمبر ٹو ذرا دیکھیے کہ اس میں ایف ای دین اور یہاں پہ آپ اسٹیٹمنٹ نہیں یہاں پہ ایک نیا نان ٹرمینل آیا جس کو میں کہہ رہا ہوں ود ایلس یہ ایک نیا نان ٹرمینل ہے else اسٹیٹمنٹ اور پھر تیسرا یہ کہ اگر وہ اسٹیٹمنٹ ایف نہیں ہے وہ اسائنمنٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ اسائنمنٹ میں ایکسپینڈ ہو جائے گی یہ آپ اس حوالے سے کہ بعد میں ہم پروگرامنگ لینگویج کو پارس کریں گے اچھا یہ جو اب نیا نان ٹرمینل آیا وہ دیکھیے کیا کرتا ہے کہ وہ ود ایل ایکسپینڈ ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ والا معاملہ آتا ہی نہیں یہاں پہ تو آئیں گے ہی آپ اس کےس میں جب آپ نے پوری اف دین اسٹیٹمنٹ ایلس ود ایل اسٹیٹمنٹ اور یہ دیکھیے اسائنمنٹ میں بھی ایکسپینڈ ہوگی اور جیسے میں نے ارض کیا کہ اف اسٹیٹمنٹ کا جو باڈی ہوتی ہے جنرلی اور اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اسائنمنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے اب اس نئی گرامر کے حوالے سے دیکھیے کہ یہی جو معاملہ تھا اس کو میں اب دوبارہ ہینڈل کرتا ہوں اور یہاں پہ اب میں نے وہ اسٹیٹمنٹس کی بجائے ایکچوئل اسائنمنٹس ڈال دی ہیں تاکہ وہ مثال جو ہے وہ ذرا زیادہ پرسائس ہو جائے تو اب کیا ہے کہ اف ای ون دین اف دوسرا ایکسپریشن یا دوسرا ایف آیا دین اے ون اے سے مراد اسائنمنٹ 1 else اسائنمنٹ 2 اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیرویشن کیسے ہوگی اسٹیٹمنٹ سے میں شروع ہوا یہ اب میں بالکل اسٹارٹ سمپل سے نہیں رہا میں نے یہ ایک قسم کی پروگرامنگ لینگویج کا ایک سب سیٹ جو رولس کا ہے اس کو استعمال کیا ہے کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اف ایکسپریشن دین اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینڈ ہوگی اور اگر میں رائٹ موسٹ ڈرویشن کر رہا ہوں تو اب یہاں پہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اب ایلس پارٹ کو پکڑنے کے لیے دیکھیے میں نے یہاں پہ میں نے کو کیا اچھا یہاں سے اب ایوینچلی یہ جو اے ہے وہ کیپچر ہوا اس کے بعد ود ایلس جو ہے یہ جب اسٹیٹمنٹ میں اسائنمنٹ میں جائے گا وہ اے کو پکڑ لے گا اور ای ایکس پی جو ہے وہ ای کو پکڑ لے گا اور ایوینچلی یہ جو ایس پی آر پہلے والا ہے وہ ای ون کو پکڑ لے گا اور اب دیکھیے کہ یہ جو ایف ای ٹو اے ون یا ایف ای ٹو دین اے ون اے ٹو جو ہے یہ اب ٹری میں نچلے لیول پہ پکڑا گیا یعنی کہ یہ جو else ہے یہ انرموسٹ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یہاں پہ اور افس ہوتی تو کس طرح میں لیول کرتے ہوئے نیچے آتا جاتا اور else جو ہے وہ انر موسٹ ایف کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا یہ چیز میں نے یہاں پہ شو کی ہے کہ دس دس اسٹریٹجی یہ جو میں نے گرامر کو ری رائٹ کیا ہے دس بائنڈ دا کنٹرولنگ اے ٹو ٹو دا موسٹمنٹ یعنی کہ یہ جو ایل ہے یہ اب ان موسٹ جو ہے اب یہاں پہ انفلی ملٹیپل ہوتے تو پھر یہ انسٹ والی بات ہوتی لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہم نے گرامر کو کس طرح ری رائٹ کر کے حل حاصل کر لیا اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ گرامرز میں ہمیں کرنی پڑتی ہیں پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے ہاں ایسا ضرور ہے کہ ایسے کئی اور لینگویج ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں پرہیپس نیچرل لینگویجز میں جہاں پہ کہ آپ کو گرامر کو ری رائٹ کر کے کوئی طریقہ اپلائی کرنا پڑتا ہے جس سے یہ مسئلہ اگر اس لینگویج میں ہے تو وہ حل ہو جائے اور یہاں پہ میں نے جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ پروگرامنگ لینگویجز کا تھا کیونکہ اس کورس میں ہم جو اب سے آنور جو کاروائی ہے وہ جنرلی پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے کریں گے گرامرز کانٹیکسٹ فری گرامرز، پروڈکشن رولز یہ ساری باتیں جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ اٹومیٹا کے کورس میں کافی تفصیل میں دیکھ چکے ہیں اور وہاں پہ بھی ایسے کئی ایشوز تھے جو آپ نے ڈسکس کیے اور ان کے حال بھی دیکھے اور پھر دیکھا کہ گرامرز اور ان کو استعمال کر کے ہم کس طرح لینگویجز بنا سکتے ہیں لینگویجز کے سینٹینس کو پارس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ کانٹیکسٹ فری والی جو بات ہے اس کو بار بار ادھر بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور یہاں پہ بھی استعمال ہو رہی ہے تو میں یاد دہانی کے لیے یہ چیز عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ کانٹیکسٹ فری والا معاملہ اصل میں ہے کیا ہمیں گرامر کو کانٹیکسٹ فری کیوں کہتے ہیں یا اس اصطلاح کا اصل میں مطلب کیا ہے جہاں تک دیکھا جائے تو اگر میں آپ کو رولز دے دوں اور آپ کو ایک فکرہ یا سینٹنس دے دوں آپ اس پہ رولز اپلائی کر کے وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس وہ فکرہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ کسی طرح ڈیرویشنز کو ریورس آرڈر میں استعمال کر کے مجھے روٹ تک لے جاؤ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کانٹیکس فری والا جو معاملہ ہے مجھے اس چیز میں کہیں نظر تو نہیں آ رہا. لیکن اصل میں یہ کانٹیکس فری جو ہے اس کی کچھ امپورٹنٹ ریمیفیکیشن ہیں پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے تو آئیے ایک تھوڑی سی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ یہ کانٹیکس فری یا کانٹیکس سینسٹو جو ہے اس کا متضاد جو ہے وہ اصل میں چیز کیا ہے اب میں وہ لینگویج تھیری کے حوالے سے تو نہیں ڈیپتھ میں جاؤں گا میں تھوڑی سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ایک دو مثال جو پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ جو اصطلاح ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں اس کا جو جواز ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے وی ہیو بین یوزنگ دا تھرم کانٹیکسٹ وی وداؤٹ ایکسپلیننگ وائی سچ رولس اور ان فیکٹ فری کانٹیکسٹ یہ کانٹیکسٹ اصل میں ہوتا کیا ہے the simple reason is that non terminals appear by themselves to the left arrow to the left of the arrow in context free rules ab zara yaad kijiye ki abhi tak jitne humne rules likhe hain apni grammars mein usme left side pe jab bhi non terminal hota tha to wo akela hota tha uske sath aur kuch nahi hota right side pe theek hai non terminals aur terminals hote hain lekin left side jo thi wo hamesha سنگل نان ٹرمنل تھی اب اگر اس کو دیکھیں تو اس سے کیا نتیجہ بنتا ہے یا حاصل ہوتا ہے کہ دا رول اے کین بی ری ریٹرس بائی آف اینی ویئر ریگارڈلس آف ویئر اے یعنی کہ سینٹینشل فارم میں اگر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو اے ملتا ہے تو بغیر یہ دیکھے کہ اے کے لیفٹ پہ کیا ہے اے کے رائٹ پہ کیا ہے اس کو بغیر دیکھ کے آپ اس کو ریپلس کر سکتے ہیں ایلفا سے اگر آپ کے پاس یہ رول ہے کہ اے کیم بی ری ریٹن ود الفا آن دی ادر ہینڈ وی کوڈ ڈیفائن اونٹیکسٹ سچ ایز فیئر آف beta بیٹا اینڈ گیما سچ دیٹ ا رول وڈ اپلائی اونلی اف بیٹا اکرز بفور اینڈ گیما اکرز ایفٹر اب میں نے کیا یہ ہے کہ ایک ایسا رول میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اے کو آپ الفا سے ریپلیس اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے لیفٹ پہ بیٹا اور اس کے رائٹ right پہ یہ نان ٹرمینل اے کے رائٹ right پہ گیما ہو اور یہ بات اب یہاں پہ میں نے لکھی ہے کہ اگر میں یہ چیز کرنا چاہوں تو اصل میں یہاں پہ اب میں نے یہ کانٹیکس ڈیفائن کیا ہے کہ اگر اے ایسے ہوگا تو تب آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ورنہ نہیں اور اس کی مثال کیا ہے یہ جو اب کانٹیکسٹ ہے ذرا اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ دیکھیے کہ بیٹا گیما بیٹا بیٹن گیما اب یہاں پہ اب آپ کو کیا ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ اے جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایکچولی سینٹینشیل فارمس ہیں یہ بیٹا جو ہے یہ نان ٹرمینل نہیں یہ ایکچولی مکسچر آف ٹرمنلس اینڈ نان ٹرمینلس ہے اور اسی طرح گیما جو ہے وہ بھی مکسچر آف نان ٹرمینلس اور ٹرمینلس ہے اور اگر ایسے اے ہے یعنی کہ اس کے لیفٹ پہ بیٹا ہے اور اس کے رائٹ right پہ گیما ہے تو صرف اس صورت میں آپ اس کو اے سے ایفا سے ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اے کا یا اے کے ری رائٹ رول کے لیے اب یہ کانٹیکسٹ ڈیفائن کر دیا تو یہاں پہ اے کا یہ جو رول ہے یہ کانٹیکسٹ سینسٹو رول بن گیا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اس صورت میں ریپلس ہو سکتا ہے اور سچ اے رول انچر از ناٹ اکول ٹو ایپسلون یعنی کہ وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا اس کونٹیکسٹ سینسٹو گرامر رول اب یہ جو کانٹیکس سینسٹیوٹی ہے چلیں گرامر رول میں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اب ایک لحاظ سے ایک سینٹینشیل فارم جو ہے لیفٹ سائڈ پہ بھی آ جاتی ہے لیکن اس کورس میں ہم اصل میں پروگرامنگ لینگویجز کو ٹیکل کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے ہم لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی اب گرامرز استعمال کر رہے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کس طرح میں نے ایکسپریشن گرامر آپ کے سامنے پیش کی اور پھر اب یہ اسٹیٹمنٹ میں افتینلس والا معاملہ بھی آ گیا اور شاید آپ جو لینگویجز ہیں جیسے سی پلس پلس یا جاوا ہے ان کا سینٹیکس جو ہے آپ یا گرامر رولس کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں البتہ یہ جو کانٹیکٹ سینسٹیوٹی ہے یہ کہاں سے آتی ہے پروگرامنگ لینگویجز میں اصل میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے بلکہ آپ کو یہ فالو کرنی پڑتی ہے وہ کیوں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سی میں پروگرامنگ کر رہے ہوں تو تمام ویریبل جو آپ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ اسکیلرس ہوں جیسے کہ انٹرجر فلوٹ ہیں یا آپ کے اپنے ڈیزائنڈ ایبسٹر کے ہوں آپ کو کوئی ویریئبل یا کوئی آبجیکٹ کہہ لیں اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اس کی ٹائپ جو ہے آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے استعمال سے پہلے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کانٹیکسٹ ہے یعنی ایک ویریئبل جو ہے وہ آپ استعمال سے پہلے ڈکلیئر کرنا آپ کو پڑے گا اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے کمپائلر ایک سینٹیکس ایرر آپ کو دیتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ایکچولی وہ سنٹیکس ایرر ہے کہ یہ ویریئبل جو ہے یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے یعنی کہ اس کی ٹائپ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے بلکہ اگر آپ سی میں پروگرام کریں تو آپ کی تمام ڈکلریشن جو ہیں وہ سیٹ آف ایکسیکیوربل اسٹیٹمنٹس سے پہلے موجود ہونی چاہیے اور پھر ایکسیکیور اسٹیٹمنٹس اب یہ جو کاروائی ہے کہ ڈکلوریشن کہاں ہو سکتی ہیں یہ لینگویج ٹو لینگویج ویری کرتا ہے اور سی پلس پلس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں بھی اپنی فنکشن میں فرض کریں آپ ایک فنکشن لکھ رہے ہیں تو اس کے ویریبل جو ہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں اب اس سے اس کے بعد ایکسیکیوریبل اسٹیٹمنٹس آ سکتی ہیں اور پھر آپ کو ایک اور ویریبل اگر چاہیے تو آپ اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ سے اب یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ گرامر کے اندر آپ یہ چیز انفورس کریں کہ جو ویریبلس ہیں آپ کے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے خیر وہ اسکینر آپ کو ایک طرح سے بتا سکتا ہے کہ یہ جو آئیڈینٹیفائر مجھے ملا یہ کوئی کی ورڈ نہیں ہے تو آپ ایک لحاظ سے یہ اسوم کر سکتے ہیں کہ وہ کی ورڈ نہیں ہے وہ اصل میں ایک آئیڈینٹیفائر ہے لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں کچھ سینٹیکس والی بات نہیں کچھ سیمینٹکس والی بات آ رہی ہے کہ ایک ہی آئیڈینٹیفائر کو ہم نے کبھی کہا کہ یہ کیوڈ ہوگا اس لینگویج میں اور میں بھی دوسری لینگویج میں جائیں تو اس کو آپ ایز ویری ویریبل استعمال کر سکتے ہیں جیسے پیسکیل میں یا موجولا ٹو جو لینگویج تھی یا ہیں ان میں دین جو ہے یا بگین اور اینڈ جو ہیں یہ کیوڈس ہیں لیکن دوسری لینگویج میں آپ اس کو ایز اے ویریبل استعمال کر سکتے ہیں لیکن ذرا واپس آئیے کہ ایک لینگویج میں آپ یہ کیسے ڈکلیئر کریں گے کہ ایک ویریبل جو ہے وہ پہلے ڈکلیئر کرو اور پھر استعمال کرو اور یہ چیز جو ہے یہ آپ نے اس کی گرامر میں ڈالنی ہے تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ایک کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے وہ اس چیز کو کیپچر نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں تو ایک نان ٹرمینل ہوتا ہے لیفٹ سائٹ پہ اس میں یہ کانٹیکسٹ یہ چیز کہنا کہ ایک ویریبل کی ڈیکلریشن کا اس کی یوس سے پہلے ہونا یہ کسی طرح انفورس ہو اور ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ چیز ہم نے لینگویجز میں کرنی ہے سی پلس پلس میں یہ ہے جاوا میں یہ ہے تمام لینگویجز میں ہے ہاں یہ ایسی باتیں بھی ہیں کہ کچھ لینگویجز ہیں جس میں آپ ویریبلس کو بغیر ڈکلیئر کیے استعمال کر سکتے ہیں اسمال ٹاک ہے اور اس طرح کی فنکشنل لینگویجز ہیں جس میں آپ آپ استعمال کریں ریز بھی بے شک استعمال کرنے شروع کر دیں کمپائلر جو ہے وہ وہیں سے کانٹیکس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ ویریبل جو ہے اس کی ٹائپ کیا ہے فار اگزامپل اگر آپ کسی لینگویج ایسی میں لکھیں ایکس equal 2 تو وہ وہاں سے اصیوم کرے گا کمپائلر کہ آپ کا مطلب ہے کہ ایکس جو ہے وہ ایک انٹرچر ہے بلکہ کچھ لینگویجز ایسی ہیں جو کہ کمپائل ٹائم پہ یہ ٹائپ چیکنگ کرتی ہی نہیں وہ ایکچولی ڈائنامیکلی رن ٹائم پہ ہوتا ہے لیکن یہ اب وہ معاملہ ہے جو کہ لینگویجز میں ہے کہ ہم ٹپکلی پروسیجرل لینگویجز میں خاص طور پہ یعنی کہ پیسکل ایلگول سی سی پلس پلس جاوا جو بیسک لینگویج ہے اس کو بھی آپ بیچ میں شامل کر لیے تمام پروسیجرل لینگویجز ہیں ان میں عموماً ہوتا ہے کہ ویریبلس آپ کو پہلے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم لینگویجز کے لیے کانٹیکس فری گرامرس ہی استعمال کرتے رہیں گے لیکن یہ چیز جو ہے کہ ایک ویریئبل کا ڈکلیئر ہونا بفور اٹ از یوزڈ ہم گرامر میں کیپچر نہیں کریں گے بلکہ ہم دیکھیں گے بعد میں جب ہم سیمینٹکس میں جائیں گے جو ایکچولی پارٹسنگ کے دوران ہی ہم کسی طرح کرنا شروع کر دیں گے لیکن وہ گرامر میں نہیں ہوگا ہم بعد میں ایک چیز ایک کاروائی کریں گے جن کو ہم کہیں گے ایٹریبیوٹ گرامرس ان میں یہ آ کے چیز کیپچر ہوگی کہ اگر ہمیں ایک ویریبل ملتا ہے اور وہ ایک سٹیٹمنٹ میں استعمال ہو رہا ہے تو ہم ہمارا کمپائلر جو ہے وہ چیک کرے گا کہ کیا یہ ویریبل آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے کہ نہیں اچھا اب یہ بھی سوچیے کہ یہ اس سے معاملہ اصل میں ہو کیا رہا ہے دیکھیے جب آپ ایک ویریبل کو ڈکلیئر کرتے ہیں یا ایک آبجیکٹ کو آپ اب ڈکلیئر کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں تو کمپائلر نے یا کسی نے اس آبجیکٹ کے لیے میموری آلوکیٹ کرنی ہوتی ہے اس میموری میں اس آبجیکٹ کی پراپرٹیز آئیں گی جو کہ بعد میں ایکچولی چینج ہوتی ہیں. تو استعمال سے پہلے ڈیکلریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمپائلر کو کسی طرح ہم بتا دیں کہ اس ویریبل کے لیے ہمیں اتنی میموری درکار ہوگی اگر وہ اسکیلر ہے جیسے کہ انٹرجر ہے تو مے بی ٹو بائٹس یا فور بائٹس اگر وہ رے ہے یا اس طرح کا کوئی اور اسٹرکچر ہے تو جو بھی اس کا سائز بنتا ہے وہ کمپائلر جو ہے اس کا بندوبست کرے گا ڈیکلرشن کا اصل میں یہ نہیں ہے کہ کمپائلر کو بس بتا دو کہ یہ میرا ایک ویریبل ہوگا یہ اس کی ٹائپ ہوگی ایکچولی یہ جو ٹائپ چیکنگ ہے اس کا استعمال جو ہے کمپائلر میں اور بھی کئی وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں ایکچولی ہم سیمیٹکس میں جا کے کریں گے لیکن اگر سی ایف جیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو کانٹیکس سینسٹیوٹی ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ایک ویریبل جو ہے اس کا ڈکلیئر ہونا پہلے اور پھر اس کا استعمال یہ اگر آپ کو کہا جائے کہ اب آپ سی ایف جی کے علاوہ کانٹیکس سینسٹو گرامرس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پھر یہ ممکن ہے لیکن ہم کانٹیکس فری گرامر استعمال کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کے ذریعے پارسنگ کرنا یہ ڈیرویشن کرنا اور بعد میں ہم نے اصل میں سارا کام آٹومیٹکلی کرنا ہے ہم کمپائلر بنا رہے ہیں یہ ساری کاروائی ہم سی ایف جی سے کریں گے ہم کانٹیکس سینسٹو گرامرس نہیں استعمال کریں گے جہاں پہ ہمیں سیمیٹکس کی ضرورت پیش آئے گی اور آئے گی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں نہیں یہ آئے گی جب یہ ضرورت پیش آئے گی ہم اس کو کسی اور طریقے سے کریں گے وہ بھی ایک فارمل فارملزم ہے اتنی فارمل شاید نہ ہو جتنی کہ لینگویج تھیری ہے لیکن وہ ہے اچھا خیر سی ایف جیس تو اب ہمارے ساتھ رہیں گی سیمیٹکس بھی ہم کور کریں گے بعد میں لیکن فی اب پارسنگ پہ آئیے ہم نے یہ چیز اب طے کر لی کہ پروگرامنگ لینگویجز کے لیے بھی ہم سی ایف جیز استعمال کریں گے اور بلکہ نوٹیشن میں ہم اس کی بی ایف فارم وہ جو بیکس نور فارم ہے وہ ایک اسپیشل طریقہ ہے لکھنے کا سنٹیکس آف لینگویجز کے لیے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا آپ کو انٹرنیٹ پہ مختلف لینگویجز کا کمپلیٹ سنٹیکس بی این ایف فارم میں مل جائے گا بلکہ اس کی ایک اور ورژن ہے جس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ بی ایف فارم وہ بھی آپ کو ملے گی تو یہ جو کاروائی ہے کہ لینگویجز کے سینٹیکس کی ریپرزینٹیشن جو ہے یہ بھی لینگویج ڈیزائن کا بھی حصہ ہے اور بعد میں چونکہ ہم نے اس کو پارٹس کرنا ہے تو وہاں پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوگی لیکن اب ذرا پارسنگ کی طرف آئیے کہ بھی ایونچلی ہم نے جو پروگرام بنانا ہے جس کو ہم کمپائلر کہیں گے وہ کوئی یہ لینگویج تھیئرز تو نہیں ہے اس نے بیٹھ کے کوئی اٹامٹون اس طرح کے تو نہیں بنانے اور ڈیریویشن کر کے بتایا کہ بھئی یہ سینٹینس جو ہے ایک لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں ہے ہم نے تو اصل میں یہ کرنا ہے کہ ایک لینگویج میں لکھا ہوا پروگرام لے کے اس کو پارٹس کرنا ہے اس کے اوپر جو بھی کاروائی جو کہ میں کمپائلر کے اسٹیجز کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں وہ تمام اسٹیجز اپلائی ہوں گی اور اس سے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ایک آپٹمائزڈ موسٹ لائکلی لینگویج کوڈ یا میب آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ باہر آئے گا تو اب ہم گفتگو جو ہے وہ پارسنگ کی جانب لے جائیں گے یہاں پہ اب وہ والا جو ماڈیول ہے اس کی تفصیل اب شروع ہوگی اور یہاں پہ اصل میں ہم دو تین اسٹریٹجیز کور کریں گے اور ان اسٹریٹجیز کی بنا پہ ہم خود بھی اپنی ہی ایک لینگویج ڈیزائن کر کے اس کا سنٹیکس ڈیفائن کر کے پارس بنا سکیں گے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ صرف ایک ٹیکنیک نہیں ہوگی دو تین ٹیکنیکس ہوں گی اصل میں ٹیکنیک جو ہے یا ٹیکنیکس جو ہے وہ ہم اب تک کور کر چکے ہیں اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے اس کی اب تفصیل اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن جو کہ ہم بعد میں امپلیمنٹ خود بھی کریں گے اور آٹومیٹک ٹولز جو ہے ان کے ذریعے ہم اس کو ٹولز کو استعمال کر کے پارسرز بنائیں گے جن کو میں نے عرض کیا پارسرز جنریٹرز کہا جاتا ہے اب وہ ٹیکنیکس کیا ہے اصل میں جب میں نے آپ کے سامنے یہ پارسٹری والے مثال پیش کی تھی یا جب میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح اگر آپ کے پاس ایک سینٹنس ہے جیسے وہ ایکسپریشن تھا یا افتینس تھی تو کس طرح آپ ایک grammar rules سے جس کو آپ اسٹارٹ یا گول سمبل کہہ سکتے ہیں یا میبی کو انٹرمیڈیٹ جیسے کہ افطینس میں اسٹیٹمنٹ سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں سے ہم grammar rules apply کرتے کرتے کرتے اس complete sentence تک پہنچ گئے تھے جو کہ ہم ہمیں دیا گیا تھا کہ اس کو parse کرو اگر میں ایک symbol سے شروع ہو کے grammar rules apply کرتے ہوئے sentence تک پہنچ جاؤں اور ٹری کو جب میں نے بنایا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں ایک روٹ نوٹ سے شروع ہو کے ٹری کو میں بناتا جاتا تھا انٹل میں ٹرمینل نوٹس تک پہنچ جاتا تھا جہاں پہ میرے پاس پھر وہ ٹرمینلز ہوتے تھے کی ورڈز یا آئیڈینٹیفائر یا جو بھی میتھمیٹیکل سمبل میرے سینٹینس میں تھے ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایکچولی سینٹینس سے شروع ہو کے ریورس میں یہ بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ جو ٹیکنیک ہوگی یہ باٹم اپ پارسنگ ہے اور ایکچولی ہم اس میں یا ان جنرل یہ دو ہی میجر ٹیکنیکس ہیں ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ پارسنگ ان کو ہم استعمال کریں گے ان کی ہم تھیوری کور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جو فاؤنڈیشن ہے تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن اس کو استعمال کر کے ہم لینگویج پارسل بنا سکتے ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے بعد میں کہ وہ ٹیبل ڈریبن ہوں گے اور چونکہ وہ ایسے ہیں تو ان کو ہم ٹول سے جنریٹ کر سکتے ہیں خیر یہ تفصیل اب آگے آ رہی ہے تو آئیے اب ہم پارسنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا جو دو میجر اسٹریٹجیز ہیں اس میں پہلے جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن پارسرز کی ہے یعنی کہ جو پارسرز کام کرتے ہیں وہ ایز ایف ٹری جو ہے وہ روٹ سے لیوز کی طرف جاتا ہے اور اس میں کیا ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا start ایٹ دا روٹ آف دا پارس ٹری اینڈ گرو ٹو لیوز اب جو ٹریز آپ نے دیکھے ہیں آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے جو انٹرنل نوڈز ہوتے ہیں وہ تمام ہمیشہ نان ٹرمینل ہوتے ہیں اور لیف نوڈ جو ہیں وہاں پہ آپ کو وہ ٹرمینل ملتے ہیں جو کہ آپ کے لینگویج کے پھر وہ ٹرمینل جو کہ جنرلی آپ کو پھر اسکینر سے ملتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ پک اے پروڈکشن اینڈ ٹرائی ٹو میچ دا انپٹ اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ روٹ سمبل سے اگر آپ شروع ہوں گے تو آپ کے پاس اصل میں ایک سے زیادہ چوائس ہوگی یہ آپ دیکھیں گے گرامرز میں یہ else کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں پہ اصل میں ہمارے پاس دو چوائسز تھیں اور ان میں سے ایک کو استعمال کیا تو ایک طرح کا بنا اور دوسری استعمال کی تو دوسرا پارٹس تھری بن گیا تو پارسر کے حوالے سے اصل میں اس کو یہ اب کرنا پڑے گا کہ پک اپ پروڈکشن اینڈ ٹرائی ٹو میچ دا ان پٹ اب اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ اف یو پک اے بیڈ یا پارسر جو ہے اف اٹ پکس ا بیڈ بیڈ پروڈکشن رول بیڈ اس سینس میں نہیں کہ اس میں کوئی خرابی ہے اصل میں وہ چوائس کے حوالے سے کہ بعد میں جو ٹری بنتا ہے وہ شاید اس سینٹینس کے جو لیف نوٹس پہ جو نوٹس آتے ہیں وہ کیپچر نہ کر سکے تو اس کیس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا یا پارسل کو یہ کرنا پڑے گا اٹ مے نیڈ ٹو بیک ٹریک ہاؤ ایور دیر آر سم گرامرس دیر آر لیکن جنرلی پروگرام لینگویج کا سنٹیکس ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی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 جنرلی پروگرام لینگویج کا سنٹیکس ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی جو نان ٹرمینل ہے اس کے لیے کئی رائٹ ہینڈ سائڈ available ہیں تو اس میں پارسر کو پھر کسی طرح ڈسائڈ کرنا پڑے گا کہ کون سا rule جو ہے وہ مختلف stages پہ چنے جو دوسری parsing technique ہے یا جس parsing technique کی بنا پہ parsers بنتے ہیں وہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا وہ باٹم آف پارسلس ہیں اور ان parsers کی کیا خاصیت ہے کہ دس اسٹارٹ ایٹ دا لیوز اینڈ گرو ٹو ورڈ یعنی کہ اگر آپ tree ذہن میں رکھیں تو آپ leaf نوڈ سے شروع ہو کے روٹ کی جانے کی جانے کی کوشش کریں گے جانے کی اور ایز ان پٹ از کنزیومڈ ان کوڈ پاسبلٹیز ان این یہ وہ دو ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اب یہ دو ٹیکنیکس ہیں جن کو اب ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اس کے لیے ایکچولی ہمیں کافی کاروائی کرنے پڑے گی اور اس میں کافی فارمیلزم بھی ہے ہم دوبارہ فائنٹ آرٹ اٹومیٹون کا سہارا لیں گے اور ٹیبل ٹریبن پارسز بنائیں گے اور آٹومیٹک ٹولز بھی استعمال کریں گے یہ گفتگو آئندہ کئی لیکچرز میں ابھی جاری رہے گی میری تجویز ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جو آج ہم نے کور کی ہے یعنی کہ یہ جو ایمبیگیوٹی یا پریسیڈینس والا معاملہ اور دوسرا یہ جو ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں کتاب میں ضرور پڑھ لیجئے ہم ان اگلی دفعہ ان ٹیکنیکس کو ڈیٹیل میں اور پھر ایونچولی ٹاپ ڈاؤن پارٹسنگ کو پہلے اور پھر باٹم اپ پارٹسنگ کو تفصیل میں کور کریں گے یہ باتیں اگلے لیکچر تک ان ملاقات ہوگی تب تب تک خدا حافظ